الحمد اللہ صلاحت والسلام على شوق لمبیا انسرین محمد انعلیٰ صحب اجمعین منصم علیٰنہج فتدہ بدیح الم الدین المباد آج بھی ان شاء اللہ عقیدے کے درس ہوگا اور آج کے درس میں انشاءاللہ شاء کے مسائل کے متعلق تاویز کے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی اسلام میں تعویز کا کی حکم کیا ہے یا تاویز کے کی معنی کیا ہے جس کو عموماً عربی میں تمیمہ کہتے ہیں تمام کے کی حکم کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے اس کے اقسام کیا ہے اور پھر اس طرح کرنے والے شخص کے کیا حکم ہے اسلام میں انشاءاللہ شاء اللہ اس مسئلے کے متعلق انشاءاللہ اللہ مکمل بات ہوگی اور جیسا کہ پچھلے درس میں یہ رقیہ رقع کے بارے میں بات ہوئی تھی رقیہ رقیہ شرعیہ کون سی ہے اور غیر شرعیہ کون سی ہے کون سے رقیہ اسلام میں جائز ہے اور کون سے جائز نہیں ہے اور اس میں کافی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو شرعی طریقے سے جو جائز ہے کس طرح وہ کرنا چاہیے اور کس طرح اس کے علاج کرنا چاہیے کیونکہ اس میں وقت نہیں تھا ورنہ یہ موضوع بھی اسی میں ہوتا کیونکہ دونوں میں یعنی دونوں موضوع ایک ہی ہیں تقریبا لیکن چونکہ وقت کم تھا اور مسئلہ مسائل زیادہ ہے تو اس لیے اس کے لیے ایک آج خاص دس رکھا گیا ہے تو تمائم کے معنی کیا ہے اسلام میں تمیمہ کے مطلب, مطلب کیا ہے تمیمہ یا تم یہ تمائم تمیمہ کے جمع ہے اور تمام اسلام اسلام سے پہلے عرب لوگ یہ تمام لٹکاتے تھے خاص کر وہ تمیمہ جو بچوں کے لیے رکھتے تھے تاکہ انسان بچے کی حفاظت ہو جائے کیونکہ بچہ کبھی خوبصورت ہوتا ہے دوڑتا ہے چلتا ہے کہیں کچھ بھی کرتا ہے سب کے سامنے اس لیے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ لوگ کی نظر بری ہوتی ہے یا لوگ جیسا کہ ان کو حسد کر دیتے ہیں تو اس لیے اس کی حفاظت کے لیے کچھ عمل کرنا چاہتے ہیں اور اسلام سے پہلے بہت سارے اعمال کرتے تھے اس میں سے یہ بھی عمل کرتے تھے تو تمیمہ یہ اصلاحی معنی ہے اور یہاں عربی کے برنہ شرعی مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام یا ہر وہ چیز چاہے دھاگا ہو یا کچھ اور چیز جو انسان کے لیے لٹکایا جاتا ہے یا جانور کے گردن پہ لٹکایا جاتا ہے تاکہ بلا اور مصیبت کو ٹال دیا جائے یا تو مصیبت کو آنے سے پہلے اس کو دفع کیا جائے جیسا کہ کوئی بیماری ہو جیسا کہ بخار کی بیماری یا کوئی اور بڑی بیماری ہو یا عین یعنی نظر بد سے یا تو جادو سے کسی بھی بیماری کے لیے بیماری سے بچانے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے اور یہ اور جھاڑ پھونک اور جو پچھلے درس میں رقا میں کیا فرق ہے رقا میں بتایا گیا کہ وہ جھاڑ پھونک ہے دم ہے یعنی اس میں کچھ نہیں لٹکا آ جاتا ہے اس میں صرف آیات یا کچھ اذکار یا کچھ الفاظ پڑھی جاتی ہیں جو شرعی ہے وہ قرآن کے ذریعے سے یا جو ثابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار ہے اسی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے اور وہ بتایا گیا کہ جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کرتے تھے اور بتائے گئے کہ تمام اذکار جو صبح و شام ہم لوگ پڑھتے ہیں چاہے باتھ روم جانے کے وقت یا نکلنے کے وقت گھر میں داخل ہونے کے وقت یا نکلتے ہیں سونے کے جو اذکار ہیں صبح شام کے اذکار ہیں بیماری کے حالت میں جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ بھی اسی میں اور یہ جائز ہے اور دوسرے قسم کے بتائے گیا کہ جو جھاڑ پھونک جو حرام ہے وہ اگر یہ شرعی کے خلاف ہے شر کے الفاظ سے یا کوئی بدعات ہے یا کوئی بھی طریقے سے جس میں سنت سے ثابت نہیں ہے تو محرم ہے اور اس سے علاج انسان نہیں کر سکتا ہے یہ تاویز اور یہ رقیہ نہیں ہے تعویز اور تمیمہ میں فرق ہے دونوں کے مقصد ایک ہے اس میں بھی انسان علاج کرتا ہے یہاں بھی کرتا ہے لیکن طریقہ فرق ہے یہ طریقہ کیا جائز ہے کہ نہیں یعنی تمام ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اسلام میں اس چیز سے روکا گیا ہے یہ اس کے دو اس کے دو قسم ہیں تمام جو لٹکائے جاتے ہیں چاہے چاہے دھاگا ہو چاہے جیسا کہ لوگ اور کچھ لٹکاتے ہیں دھاگے کی کئی اقسام ہیں چاہے وہ نظر کے لیے چاہے محبت ڈالنے کے لیے چاہے اس میں جو بھی اقسام استعمال کیا جاتا ہے علماء کہتے ہیں اس کے دو قسم ہیں ایک قسم جس کو کہتے ہیں جو وہ خیوت وہ دھاگے یا خرز یعنی جو دھاگے یا لٹکاتے جو گلے میں یا کہیں بھی لٹکاتے چاہے گلے میں چاہے بغل میں چاہے گاڑی میں چاہے جانور کے گلے میں جو لٹکایا جاتا ہے اگر اس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے اور اس میں قرآن کے ذریعے سے نہیں کیا گیا ہے اور اس میں صحیح طریقے سے دعا نہیں کی گئی ہے تو علماء میں اتفاق کے حرام ہیں اور یہ اکثر آج کل مسلمانوں میں موجود ہے آپ دیکھو گے بہت سے لوگ کیا ہے الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں جاہلیت میں الگ اعمال کرتے تھے اور آج کل بھی جو لوگ کرتے ہیں اسی کے قریب ہیں تو پہلے قسم وہ ہے وہ تعویزیں جس میں اللہ کے کلام پاک سے نہ ہو نہیں ہو نہ اس میں قرآن نہ اس میں ازکار نہ اس میں دعا نہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام لیا جاتا ہے تو یہ قسم بتایا گیا کہ سارے علماء کے اتفاق ہے کہ حرام ہے یہ اس میں بہت سارے اس میں بہت سارے صورتیں ہیں میں مثال دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے جاہلیت میں بہت ساری چیزیں استعمال کرتے تھے الگ الگ لوگ الگ الگ قبیلے الگ الگ نام رکھتے تھے اس میں جو زیادہ مشہور اور حریض حدیث میں استعمال کیا گیا ہے سب سے زیادہ خورز ہوتے تھے خورز وہ جو دھاگے ہوتے پورے گردن میں پہننے کے لیے جو ہلتا تھا چاہے اس میں موتیاں ہوتی تھی پتھرے ہوتی تھے کچھ نہیں ہوتا تھا تو یہ جو پہنتے ہیں اور اس میں سے بہت سے اقسام ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے ودا کس کو کہتے ہیں وہا وہ تقریباً سفید کلر کے ہوتا تھا وہ سمندر سے نکالتے تھے اور اس کو تقریباً انسان کے گردن میں پہناتے تھے تاکہ انسان نظر سے محفوظ ہو جائے اور آج کل اسی معنی میں بہت سے مسلمان پہنتے ہیں کوئی دھاگا یا کوئی بھی قسم کے دھاگا ہو گردے میں لٹکا دیتے تاکہ بچہ یہ اس سے محفوظ ہو جائے اسی طرح بہت سے عرب لوگ یہ شب یہ شب استعمال کرتے تھے اور یہ شب وہ تقریباً سرع یعنی مرگی سے بچنے کے لیے اسلام پہن, ان کو پہنایا جاتا تھا اور اس طرح اللہ رسول جو حدیث میں استعمال والا تی والا کس کو کہتے ہیں والا وہ جو رسی وہ جو دھاگا عورت کو پہنایا جاتا تھا تاکہ وہ شوہر سے یعنی قریب ہو جائے اور شوہر اس سے محبت کرے تو یہ سارے اقسام اس میں اللہ کا اجکان نہیں دیا جاتا عقیدہ رکھا جاتا تھا کہ یہ قسم کہ اس طرح کرو تو اس طرح ہوگا اور اسی طرح وہ ہوتا تھا لان کلر کے ہوتا ہے یہ دھاگا اور یہ بیماری سے بچانے کے لیے کرتے تھے اور اس کے علاوہ بہت سارے اقسام عرب لوگ کرتے تھے آج کل کے زمانے میں جاہلیت والوں سے آگے لوگ بڑھے ہم یہاں بات کریں گے زیادہ تر مسلمانوں کے حال بتائیں گے ہندو کرشچین یہودیوں کے دین سے ہم لوگ کے دخل نہیں لیکن کبھی کبھی مثال لے دے سکتے ہیں واضح کرنے کے لیے اصل یہاں اپنے دین اپنے مذہب اپنے مسلمان لو بھائیوں کو ان کا کی ذکر کیا جا رہا ہے آج کل مسلمانوں کے حال اس طرح ہے جو یہ قسم شرکی دھاگے یا شرکی تعویذ جو پہنتے بہت سارے اس میں مثالیں ہیں اگر ہم, لو, ہم آپ لوگ سے گنائیں گے تو آپ لوگ بینانے, گنانے لگو گے اور ٹائم بہت لگے گا اس میں کچھ اقسام ذکر کریں گے جیسا کہ بہت سے لوگ کالا دھاگا, دھاگا پہنتے ہیں گلے میں پہنیں گے یا ہاتھ میں پہنیں گے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس میں نہ صبح اللہ کے کلام نہ کچھ بھی دھاگا لے آتے ہیں اور پہن لیتے ہیں جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے بہت سے عورتیں خاص کر یا عورتیں زیادہ کرتی ہیں تو بچے کا ہاتھ میں پہنا دیتی ہیں تاکہ نظر نہ لگے یا کوئی انسان اس کے بری نگاہ سے نہ دیکھے اسی طرح بہت سے لوگ کچھ پہنتے ہیں لیکن اس میں پلاسنگ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ذکر از کار نمبرات نمبر لکھتے ہیں یا کچھ الفاظ لکھتے ہیں اور یہ خاص کر جادوگر زیادہ کرتے ہیں آپ دیکھو گے یہ ہندوؤں کو با موجود ہے اور مسلمانوں بھی مسلمان لوگ متاثر ہو گئے تعویز کی شکل میں پہنتے ہیں کسی چمڑے یا کسی کپڑے کے ہوتا پھر سل دیتے ہیں اور اس میں بہت سارے ایسی چیزیں لکھتے ہیں جو شرکیات ہے اور کفریات ہے جس میں اللہ کا کلام نہیں ہے اسی طرح بہت سے لوگ بہت سے عورتیں اور بہت سے لوگ کیا ہیں پہنتے ہیں پائل بہت سے لوگ خوبصورتی پہنتے ہیں اور یہ عورتوں کے لیے جائز ہے لیکن بہت سے لوگ اس میں عقیدہ رہتے ہیں پہننے کے ساتھ اس کے خاص شکل ہوتا ہے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ اس طرح پہنے لیکن حقیقت میں وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہنتے ہیں بہت سے آج کل کے زمانے بہت سے لوگ سلاسل پہنتے ہیں سلاسل زنجیریں پہنتے ہیں ہاتھ میں یا گلے میں مرد لوگ بھی اور اس میں کچھ لکھا رہتا ہے کچھ الفاظ بھی لکھے رہتی اور دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ شوق میں پہنا ہو بلکہ پوچھو تو کہتے شوق میں پہن لیا ہے لیکن حقیقت میں کچھ بات چھپی رہتی ہے اور وہ بہت سے لوگ بتاتے نہیں ہیں بہت سے لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں اور انگوٹھی جس میں پتھر خاص پتا نہیں کس موقع یہ یاقوت یا کون بھی قسم کے پتھر پہنتے ہیں اور جب مصیبت آتی ہے کوئی ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں بار بار یا اسی کے ذریعے سے کہتے میری قسمت صحیح ہوگی بہرحال اس کے بہت سارے اقسام میں چند مثال دیتا ہوں اسی طرح بہت سے لوگ جیسا کہ گلے میں پہنیں گے تو جانور کے کچھ شکل پہنیں گے آپ دیکھو گے کہ کوا کے جیسا کہ ناخن لٹکا دیئے یا جیسا کہ کسی تلوار کے شکل میں جیسے زنجیر بنا کے گلے میں پہن لیتے ہیں بہت سے عورتیں اس طرح پہنتی ہیں دیکھنے والا سمجھے گا کہ شوق میں اس طرح بس شکل کے وجہ سے لیکن ان کے اندر عقیدہ ہے کہ یہ تلوار سے ہر نظر اور ہر مصیبت ٹل جائے گی یا کسی بھی اور طریقے سے جیسا کہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ گاڑیوں میں کرتے ہیں. گاڑی میں آپ گے اور خاص کر پک اپ والے اگر کوئی پک اپ والے تو ہم سے ناراض نہ ہو پک اپ والے خاص کر یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ جب نہیں پک اپ لیں گے تو فوراً ایک میٹر کالا کپڑا خرید لیں گے اس کو پھاڑ پھاڑ کے چاروں طرف لگائیں گے گاڑی کتنا خوبصورت ہوتی ہے لیکن جب چاروں طرف دیکھو تو بہت ہی خراب گاڑی لگنی لگتی ہے کیوں کیونکہ اس میں شرک کیا گیا ہے تو پیچھے لگائیں گے بغل میں لگائیں گے آگے لگائیں گے بلکہ کچھ لوگ لکھیں گے بھی تو یہ بھی شیر ہے اسی طرح بہت سے لوگ اندر لٹکاتے ہیں اور جیسا کہ ہم لوگ کے ملک میں کچھ لوگ چپل لٹکاتے ہیں اور خاص کر کچھ لوگ لیمو یا مرچی یا کچھ بھی اور طریقے سے جیسا کہ لٹکاتے ہیں یا زبان چھاپتے ہیں یا کچھ بھی بہت سے لوگ سمجھتے کہ یہ نظر سے بچانے کے لیے یا چڑھانے کے لیے نئی حقیقت میں یہ لوگ صرف اس, اس کے وجہ سے یعنی لوگ کی نظر اور اس طرح لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اسی طرح بہت سے لوگ آپ دیکھو گے گھروں میں یہ کرتے ہیں گھر میں دکان میں جاؤ گے تو کونے پہ دیکھو گے آپ دیکھو گے کسی کا فوٹو ہے یا کسی کے جیسا کہ فوٹو بری یعنی جیسے خراب چیز کے کوئی جانور یا تھوک لگا کے جیسا کہ اوپر لگا دیتے ہیں یا لیمو لٹکا دیتے ہیں یا تو ہتھی کی بہت سے لوگ دھاگا یا بنا کے اس میں لگا دیتے گھروں میں بھی کہتے تاکہ یہ شر سے محفوظ ہو جائے اور بہت سے لوگ جیسا کہ کوئی قسم کے جانور بھی اپنے گھر میں پالتے ہیں کتعیت جانور سے کسی کی نظر نہیں لگے گی الو یا کو یا کوئی اور چوہا یا کوئی بھی قسم یہ کچھ لوگوں کے اندر ہے ضرور نہیں کہ سارے مسلمان کے اندر ہیں لیکن بہت سے مسلمان کے اندر یہ عادت خبی، خبیص عادت موجود ہے اور الگ الگ جگہ میں الگ الگ عمل کیا جاتا ہے اور الگ الگ طریقہ کیا جاتا ہے کچھ لوگ نام الٹا لکھ دیتے ہیں کچھ لوگ نمبر نہیں لگاتے ہیں یا جیسا کہ کوئی نمبر لکھتا ہے تو ایسا کہ کسی نمبر کو ممبوس سمجھتا ہے یا کوئی یہ نمبر دیکھ کر پسند کر لے گا تو اس کو الٹا لکھتے ہیں یا کوئی بھی طریقے سے تو لیے یہ سارے اقسام جو مثالیں دیا گئے حرام ہیں. یہ کیا دلیل ہے کہ یہ حرام ہے یعنی جو قرآن اور سنت کے ذریعے سے نہیں کیا گیا ہے اتفاق کے آرام ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے بلکہ شر تک پہنچ سکتا ہے یہ حکم آخری میں ذکر کریں گے یہ کیوں حرام ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے ساری دلیلیں ہیں تقریباً چھ دلیل پیش کروں گا سب سے پہلے دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن مسعود عبداللہ مسعود سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول وسلم فرماتے ہیں ان نہ رقا وہ شرک کہ بے شک رقع رقیہ جو جھاڑ پھونک اور وہ تمائم اور تمیمے یہ جو دھاگے کے شکل میں ہوتے ہیں تاویزیں وتی اور تی بتایا گیا کہ وہ دھاگا جو عورت پہنتی ہے تاکہ شوہر سے شوہر سے قریب ہو جائے اور محبت ہو جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ تینوں کیا ہے شرک ہے شرک سے تو شرک سے تو بچنا چاہیے تو شرک ہے تو شرک مطلب یہ حرام کبیرا گنا ہے اور یہ حدیث صحیح امام احمد نے روایت کی ہے اور بہت سے علماء نے تصریح کی جیسا کہ شیخ البانی رحمتہ اللہ علیہ نے کی ہے اس سے دوسری دلیل کیا ہے حضرت ابو بشیر الانصاری حضرت ابو بشیر انصار کہ اللہ کے رسول وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران یا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کے اسی گاؤں میں یا اندر چلے جاؤ یا کسی جگہ میں اللہ کے رسول نے بھیجا اور یہ حکم دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دی ہے من اللہ قطعت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بیر یعنی صرف انسان نہیں بلکہ جانور کے گردن پہ اگر کوئی وطر دیکھو تو اس کو فوراً کاٹ دو اور اس کو مت چھوڑو یہ بخاری اور مسلم کی رات وطر کے مطلب کیا ہے وطر بھی ایک قسم کے اس طرح ہوتا ہے آپ دیکھو کہ کمان جو تیر پھینکنے والا کمان ہوتا ہے کہ نہیں اس میں بیچ میں کیا ہوتا ہے ایک رسی ہوتی ہے پتہ نہیں اس کے نام کیا کہتے ہیں لوہا کے یا کچھ بھی تاکہ جب انسان تیر لگائے اس میں تو دور تک چلے جائے تو اس کو تقریباً کاٹ کے یا اسی کے ذریعے سے اسی کے طرح جانوروں کے گردن میں لٹکاتے تھے تاکہ اس کے نظر نہ لگے کوئی اس پر یعنی کوئی ایسے حرکت نہیں کر سکے تو اللہ کے رسول نے حکم دی ہے کہ جس کے گردن میں دیکھو انہیں کہا کہ مسلمان یا کسی جہاں جس کے جہاں جس کے گردن میں دیکھو اس کو ختم کر دو اور کاٹ دو تو یہ دو دلیل ہو گئے اور یہ بخاری اور مسلم میں ہے تیسری دلیل ابن نہیں تیسرے اکبر عامر کے حدیث ہے اور یہ حدیث اللہ کے رسول میں آتا ہے جماعت اللہ کے رسول کے پاس آئی تو اللہ کے رسول یعنی اسلام لانے کے لیے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دس لوگ تقریباً تھے اللہ کے رسول نو کے ساتھ بیعت کی اللہ کے رسول ہاتھ پھیلاتے تھے لوگ ہاتھ ملا کے پھر اسلام لاتے تھے بیعت کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو نو کے ساتھ اللہ کے رسول نے ہاتھ ملائے اور جب دسواں آیا تو اللہ کے رسول اس کی شکل دے کر اللہ کے رسول ہاتھ پیچھے کھینچ لی تو صاحب کرام وہ لوگ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نو لوگ کے تو بیان آپ نے کر لی اور ایک تو نہیں چھوڑ دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نہ ہی تمیما کیونکہ اس کے گردن میں ایک تمیما ہے یعنی ایسے تاویز ایک لٹکا ہوا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا کر اور اللہ کے رسول اسی کے گریبان یا اسی کی گردن کی طرف اللہ کے رسول ہاتھ بڑھا کے اس کو توڑ دی اللہ کے رسول اپنے ہاتھ مبارک سے توڑ دی یہ دلیل کے غلط نہیں کہ اللہ کے رسول کے جا کے توڑ دو تو پھر اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے توڑ دی پھر اللہ کے رسول یہ فرمائی من تعلق فقط اشرک کہ جو تمیمہ تعویر اس طرح لٹکاتا ہے تو اس نے شرک عمل کی ہے یہ بھی حدیث صحیح ہے امام ہاتھ کے رواج ہے تیسرے چوتھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت ایک صحابی تھے اللہ کے رسول نے اس سے کہا یا رفعی روی لعل الحیات آیا تو یعنی لگ رہا ہے شاید تمہاری زندگی یعنی میرے ساتھ کچھ لمبی تک یعنی رہے گی انشاءاللہ یعنی میرے بعد تم کئی سال تک زندہ رہو گے اور دیکھو گے یعنی لوگ کے اندر کس طرح تبدیلی ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول اس میں کئی بات بتائے فاخبر الناس آپ لوگوں سے بتا دو اللہ کے رسول تین باتیں اس کو حکم دی کے بتاؤ اور اس میں سے یہ ہے ومن تعلق من تقلد یا کوئی وطر یہ جو بتایا گا کہ کمار کی جو رسی ہوتی ہے اس کو اگر کوئی پہن لیتا ہے تو ان محمد ان بری امن آپ یہ بتا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان سے بری ہے یعنی یہ انسان مکمل اور مسلمان نہیں ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے امام نسائی نے روایت کی اور بہت سے علماء اس کو تفسیح کی ہے زگش اور چھٹی حدیث یہ عبداللہ بن عقیم کے حدیث ہیں. ہیں کی حدیث ہے فرماتے کے اللہ کے رسول فرماتے من منطی ان کہ جو انسان کسی چیز پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کے دل لگ جاتا ہے تو اللہ اسی کا حوالہ کر دیتا ہے تو اگر انسان اسے شرکیات واحد کے طرف اس کے دل مائل ہوتا ہے تو اسی کی طرف اس کو مائل کر دیا جاتا ہے اور یہ بھی حدیث امام احمد نے رواج کی اس اس کو حسن بشواہدی اس کو طے ہے اور پانچویں نہیں چھتے حدیث اگرچہ اس میں کچھ ضعف ہے لیکن معنی صحیح اگر اس میں کچھ علماء اس کو تصحیح کرتے ہیں اور ضعیف اگر, یعنی اگر ہے تو بہت ہی کم یعنی اس کے اس لیے بہت سے علماء اس کو تصحیح کرتے ہیں تو کیا ہے اللہ کے رسول سے یہ کہ فرماتے ہیں حضرت عقبات من تعلق اللہ کہ جو شخص تمیمہ لٹکاتا ہے یہ تعوید جو تمیمہ لٹکاتا تو اللہ اس کی پوری حاجت پوری نہ کرے من تعلق ودع اور اگر کوئی ودع لٹکاتا ہے اور ودع بتایا گیا کہ انسان وہ نظر کے نظر سے بچنے کے لیے انسان پہنتا ہے تو اللہ فلا ودع اللہ تو اللہ اس کی حاجت بھی پوری نہ کرے تو اللہ کے رسول نے بد دعا دی ہے تو پھر انسان کتنا بھی پہنے گا تو وہ صحیح نہیں ہے اس لیے پہننا علماء کے نزدیک شرک ہے یہ پہلا قسم ہے کیا بتایا کہ پہلا قسم جو انسان کچھ بھی پہنتا ہے یا کچھ بھی لٹکاتا ہے چاہے اپنے بدن پہ چاہے گھر پہ چاہے دکان پہ چاہے دیوار پہ چاہے کہیں بھی انسان نظر سے بچنے کے لیے یا کوئی مصیبت سے بچنے کے لیے یا کوئی جو مصیبت آ چکی ہے یا آنے والی ہے اگر اس میں اللہ کے کلام نہیں ہے اللہ کے کلام یعنی قرآن کریم کے آیات کے ذریعے سے نہیں کیا گیا ہے یا تو حدیث یا تو اذکار کے ذریعے سے نہیں کیا گیا ہے تو اتفاق علم ہے کہ یہ غلط ہے اور شرک ہے شرک اثر یا تو شرک اکبر ہے تفصیل کے ساتھ ابھی آئے گا دوسری قسم کے جو تاویز ہے اس میں جو قرآن کے ذریعے سے کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن کے ذریعے سے کرتے ہیں آئے تو کرسی یا معاوضات یا جیسا کہ اور کوئی کوئی الفاظ ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یا تو اللہ کے رسول کے جو ثابت اذکار سے انسان اگر اس سے کرتا ہے تو اس کا کیا حکم یعنی خالص سے کرتا ہے مثال کے طور پر انسان اگر کوئی کاغذ میں یا کسی چمڑے میں لکھ دیتا آئے تو لکھ کر تو جیب میں رکھ لیتا تاکہ وہ محفوظ رہے کہیں گزر رہا سفر کر رہا تو کہتے چلو قرآن چھوٹا لے لے اپنے جیب میں برکت کے طور پر تاکہ میری حفاظت ہو جائے میں قرآن چھوٹا لے لیتا ہوں جیب میں اور نکلتا ہوں یا تو کوئی چیز میں لکھ کر لے لیتا ہے یا تو جیسا کہ انسان کے پاس کوئی سامان ہو حفاظت کرنے کے لیے اس میں قرآن کی بھی ایک سفا رکھ دیتا ہے یا قرآن رکھ دیتا ہے حفاظت کرنے کے لیے تو یہ علماء میں بڑا اختلاف ہے صحابہ کرا میں بھی کچھ اختلاف ہوا اس میں کچھ لوگ جائز قرار دیتے ہیں اور کچھ لوگ جائز قرار نہیں دیتے جھاڑپو پچھلے درس میں کیا بتایا گیا کہ اگر قرآن کے ذریعے سے اور ازکار کے ذریعے سے تو جائز ہے بشرک یہ کہ انسان جب لگائے تو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ دینے والے ہیں یہ خود نہیں کرتا اللہ سہادا کے ہاتھ میں لیکن توویز کے مسئلے میں اور اس میں اتفاقی جائز ہے لیکن تاویز کے مسائل میں بڑا اختلاف ہوا آئیے دیکھتے ہیں اس میں اختلاف کیا ہے کچھ صحاب کرام جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کچھ روایت میں آتا ہے اور حضرت عبداللہ ابل امراس حالانکہ بہت سے علماء عبداللہ ابن عمر بن العاص کی جو نسمت ہے وہ ضعیب کراتے تو صحیح کہ ضعیف ہے اور بہت سے تابعین ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ ابن سیرین اور اسی طرح امام مالک امام احمد کی ایک روایت ہے اور, اور اس کے علاوہ بہت سے علما کہتے کہ قرآن کے ذریعے سے انسان کر سکتا ہے یعنی اگر انسان جیسا کہ کوئی چیز کا خوف رکھتا ہے جھاڑ پھونک تو کر سکتا ہے قرآن کتنا آیا پڑ پڑھ کے پھونکے اور اپنے بدن پہ لگائے بیمار تو کر سکتا ہے لیکن تعویز میں کوئی چیز مل لکھ کر پہن سکتا ہے گلے میں پہننے یا بغل میں پہن لے یا جیب میں رکھ لے یا تو بچے کے گلے میں لٹکا دے تو کیا یہ جائز ہے تو کچھ علما کہتے یہ جائز ہے کیونکہ اس میں قرآن کلام میں پاک ہے لیکن شرط یہ لگاتے ہیں کہ انسان جب پہنتا ہے تو اس کو عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ یہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ سبحانہ ن تعالی کے ہاتھ میں ہے جس طرح میں دوا کھا کے اللہ سے توکل کرتا ہوں یہ بھی اس طرح ہے میں پہن لیتا ہوں اس کی اتنا نہیں دیتا ہوں اصل شفا دینے والا اللہ ہے یعنی دل اس میں نہ لگے اللہ پر لگے اور اس میں سے بہت سے صحابہ کرام اور جو تابعین اس چیز کا قائل کہتے ہیں شرط یہ بھی ہے کہ یہ مصیبت ختم ہونے کے بعد پہنا جائے فرق ہے آج کل جو حال ہے اور یہ علماء جو شرط لگاتے ہیں ایک شرط یہ کہتے ہیں اور یہ ضروری شرط ہے کہ یہ کلام پاک سے ہو دوسرا شرط یہ کہتے ہیں کہ انسان جب پہنتا ہے تو عقیدہ رکھے کہ اللہ دینے والا یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے اور تیسرا جو شرط لگاتے کہتے ہیں مصیبت چلنے کے بعد پہن سکتے ہیں آج کل لوگ چوبیس گھنٹہ پہنتے ہیں بلکہ 24 گھنٹہ نہ پورے سال پہنتے بچپن سے پہنتے ہیں اور کچھ کچھ مدت میں پیدلتے رہتے ہیں لیکن یہ صحابہ عبداللہ بن عمر بن اللہ کے جو روایت آتی کہتے وہ مصیبت ختم ہونے کے بعد پہنتے ہیں حضرت عائشہ سے بھی یہ جو, جو روایت ہے وہ بھی کہتے ہیں اس کے بعد تو کیا یہ ایک قول ہے اور دوسرا قول جو ہے جیسے علما جو اکثر علماء کے قول ہے کہ اگر قرآن کی آیات بھی ہے تو اس سے بھی نہیں کر سکتے اگر قرآن کی بھی آیات نہیں تو اس سے بھی نہیں کر سکتے اور یہ علماء جو تھے جو اس چیز کے قائل ہے یہ علماء زیادہ ہے صحابہ کرام بھی جو اس میں جو اس چیز کے قائل ہے اس سے زیادہ عالم ہیں اور یہ جو علماء جو اس میں جو کہیں زیادہ ہے اور اکثر اسی اور ان کی وجوہات بھی زیادہ قوی ہیں یہ لوگ کیا دلیل پیش کرتے ہیں پہلے جو قسم کے لوگ جو کہتے جائز ہے وہ عام دلیلیں اس اس سے اطلاع کرتے ہیں عام دلیل لے کر کہتے کہ اللہ کے رسول نے رکاوٹ نہیں کی تو اس لیے جائز ہے اور عام اور دلیلیں اگر وقت کی کمی نہ ہوتی تو ہم ذکر کرتے اور اسے رد کرتے لیکن اتنا کافی کہ ان لوگ کے پاس عام دلیلیں ہیں اور جو لوگ کہتے جائز نہیں ہیں ان لوگوں کے پاس جو جو دلیلیں ہیں زیادہ قوی ہیں یہ دیکھتے جو لوگ کہتے کہ جائز نہیں ہیں تو ان لوگ کی دلیل کیا ہے اور اگر دیکھا جائے دلیلوں سے تو یہ زیادہ قریب لگے گا کہ جائز نہیں ہے کہ حضرت عائشہ کوئی کہے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب یہ کہی اچھی نی اچھی یعنی وہ یہی سوچتی تھی لیکن اکثر بڑے صحابہ کرام اس کے مخالف تھے حضرت عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس حضرت عقبہ بن عامر سے زیادہ یہ غالب ہے عبداللہ بن العقیم یہ ان لوگ سے روایتیں کہتے ہیں روکتے تھے اور اسی طرح بہت سے علماء امام محمد کی روایات ہے اکثر امام عبداللہ بن مسعود کے جو شاگرد تھے اور اسی طرح بہت سے علماء جو آج کل بتأر علماء ہے جو آج کل کے زمانے میں اکثر یہی چیز کے قائل ہے کہ بند کرنا چاہیے کیونکہ لوگ اگر اجازت دینے والے بھی اس میں تجاوزات کر لی کہ وہ حرام تک بھی پہنچ گئے اور یہ حرام تک کسان پہنچ جائے گا کوئی نہ کوئی دن تو اسی لیے افضل یہ ہے کہ اس میں ہم لوگ کہیں گے کہ اس میں کوئی یعنی جائز نہیں ہے بلکہ منع کرنا زیادہ بہتر ہے کیا دلیل ہے آپ دیکھیے دلیل تھوڑا سا آپ لوگ سمجھیے پہلے دلیل یہ ہے کہتے ہیں جو لوگ کتنے منع کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی صحیح حدیث نہیں آتا کہ اللہ کے رسول نے خود کی ہے یا اللہ کے رسول کسی صحابی کو حکم دی کہ کرو دم کے مسئلے میں اللہ کے رسول خود کرتے تھے سونے سے پہلے اللہ کے رسول دونوں ہاتھ جمع کر کے تینوں معاوضہ پڑھ کے پھونکتے تھے کوئی بیمار ہوتا تو اللہ کے رسول کی زیارت کر کے اللہ کے رسول ہاتھ پھیر کے دعا کرتے تھے اللہ کے رسول کے جب بھی چھو کاٹ دیے تو اللہ کے رسول اس میں بھی مسا کر کے, ناس پڑھ کے اللہ کے رسول نے مسا کی ہے تو اللہ کے رسول جھاڑ اور دم میں ثابت ہے لیکن اس میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے خود کی ہے یا کروائے ہے یا اجازت دی ہے تو جو چیز اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے اور صحاب کرام سے ثابت نہیں ہے تو ہم لوگ اس کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں اگرچہ یہ لوگ جو کہتے جائز ہے کہیں گے کس وجہ سے جائز ہے دعا کی شکل میں تو یہ دعا اللہ کے رسول یہ طریقہ ثابت ہے کہ نہیں جب ثابت نہیں ہے تو دعا اسی طریقے سے کرو جس طرح اللہ کے رسول سے ثابت ہے اور اس طرح لکھ کر پھر لٹکا کے پھر پہننا یہ بدات ہو جاتی ہے اس لیے اللہ کے رسول کے سنت کے خلاف تو اس لیے یہ ظاہر ہے جیسا کہ ہم لوگ اسلام کے قواعد میں چلتے ہیں تو یہ مطابق ہے کہ منع کرنا چاہیے دوسرے دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تو بہت ہوئے نہیں وہی دلیل ہے سے دلیل یہ ہے کہ اکثر جو اللہ کے رسول سے جو حدیثیں ہیں ثابت ہیں اللہ کے رسول اس میں عام حکم منع کرتے ہیں جیسا کہ بتائیں کہ پچھلے درس میں کہ اللہ کے رسول شروع میں جھاڑ پھونک تعویذ سب منع کیجیے کہ منع ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے یہ شرک ہے تو صاحب کرام اللہ کے رسول کے پاس آئے کچھ لوگ تو اللہ کے رسول ہم لوگ جاہلیت میں علاج کرتے تھے اور ہم لوگ کے علاج دیکھ لو جھاڑ پھونک دم جو ہم لوگ کرتے ہیں طریقہ دیکھ لو تو اللہ کے رسول دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول کا کوئی حرج نہیں ہے یہ کہ اس میں شرک نہ ہو تو دم کی اجازت دی گئی ہے لیکن جھاڑ پھونک اپنے جگہ پہ باقی کے ممنوع ہے اسی لیے حدیثوں میں آپ جو حدیثیں پیش کی گئی ہیں ان رقا تمام تشرک اللہ کے رسول عام کردیک کے تمام تمام تمام تاویزیں شرک ہے تو اس میں رقعہ میں بھی اللہ کا رسول عام کر دی لیکن دوسرے حدیث کے اس کے تخصیص ہوتا ہے اور اس میں ایک بھی تخصیص نہیں ہے اللہ کا رسول عام کر دی اور ایک بھی دلیل نہیں ہے تک کہ اللہ کا رسول اجازت دی تو اس لیے عموم پر یہ رہے گا تو تمام تیوال تمام تمام اپنے جگہ پہ شرک رہے گا جیسا کہ کئی حدیثیں پیش کی گئی ہیں تیسرا دلیل یہ ہے کہ انسان جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ اگر انسان یہ قرآن قرآن بتائے کہ عبادت کے لیے قرآن ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ کے تقرب حاصل کرتے ہیں پڑھنے سے اور اس کی برکت حاصل کرتے کس سے پڑھنے سے عمل کرنے سے لیکن کہیں نہیں آتا ہے کہ قرآن کے برکات حاصل کرنے کے لیے تم لوگ یہ لکھ کر پھر لٹکا دو کونہ جیسا کہ شیخ البانی یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ جائز ہوتا تو پھر کیا ہوتا تو پھر اللہ حکم نہیں دیتے کہ تم لوگ پڑھو تو پھر ازگار پڑھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو صبح ہوئی تو آپ یہ ازگار و صبح کی جو دعائیں اس کو لکھ کر تم لٹکا دو کافی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو سونے کے وقت سونا ہے تو کیا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے آپ اگر یہ لو اگر جائز ہوتا تو آپ پورے رات کے ازکار لکھ کر آپ اپنے سینے پہ لگا کے سو جاؤ بس آپ کا کام ہو جائے گا یہ اللہ کے رسول کبھی نہیں کہی اللہ کے رسول جہاں بھی حکم دے دے کہتے قرآن پڑھو جہاں قرآن کے حکم ہے قرآن کی تلاوت کرو تب ہی حفاظت ہوگی کہیں نہیں آتا ہے کہ لٹکانے سے حفاظت ہوتی ہے اگر اگر جائز ہوتا تو اللہ کے رسول کہتے کہ پڑھو اگر نہیں پڑھ سکتے تو لٹکا لو تو اللہ کے رسول کہیں نہیں آتا ہے تبرک جو قرآن سے ہم لوگ حاصل کرتے اس پر عمل کرنے سے اور تلاوت کرنے سے نہ اس کو لٹکانے سے یا بوسا لینے سے یا سر پہ رکھنے سے یا سینے پہ لگا کے دعا کرے یہ چیزیں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہیں دلیل نمبر پانچ علماء کہتے ہیں کہ ذرائع یعنی شرک کے دروازہ بند کرنا چاہیے اور اس کو اگر ہم اجازت دیں گے تو جر کے دروازہ کھل جاتا ہے اور یہی حال ہے آج کل آج کل ہم لوگ کے ملک میں جو علماء تھے خاص کر جو علماء ہم لوگ کے موجود تھے پہلے زمانے میں کیا کہتے تھے کچھ علماء تھے کہتے تھے کہ تاویز قرآن کے اگر آیات سے اگر کوئی پہنتا تو جائز ہے لیکن شروع میں تو لکھ کر جیب میں رکھ دیتے تھے اس کے بعد کہتے جیب سے گر جاتا ہے چلو اس کو لٹکا لو تو کسی بھی دھاگا لے کر لٹکا دیے۔ اس کے بعد کوئی کہتا ہے تجربہ والا کہ بھائی اگر کالا دھاگے میں کر لو تو زیادہ بہتر ہے تو دیکھیے کس طرح شرک میں انسان آ جو اصل مقصد سے ہٹ گئے اصل مقصد یہ تھا کہ قرآن لکھ لو اور لٹکا لو اس کے بعد کالا دھاگا بھی آ اور جب اتسان اتار دیتا تو یہ احساس کرتا کہ میرے دل میں خوشی نہیں ہے تو دھیرے دھیرے انسان شرک تک پہنچ جاتا اور آج کل ہم لوگ کے ملک نام تو نہیں لینے چاہتے ہیں لیکن اچھے علماء میں اس طرح موجود ہے میں نے خود دیکھی کہ ایسے علماء جو پہلے صحیح راستے پر تھے لیکن اس مسئلے میں جب سستی کی ہے تو دھیرے دھیرے انسان جو جاہل سامنے اس کو کیا پتا ہے کہ حلال حرام کیا فرق ہے آپ اگر کوئی جاہل انسان آپ کے پاس آ جائے اور کہتا میں بیمار ہوں آپ میرے لیے دم کر دو تو آپ کہتے ٹھیک ہے دم میں کر لیتا ہوں اور بیمار ہے تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے میں دعا لکھ لیتا ہوں اور یہ دعا آپ اپنے جیب میں رکھ لو اور کہہ دو کہ اللہ سال شفا دیں گے اس کے ذریعے سے تو آج آپ نے لٹکا دی اس کو نہیں پتا ہے اب دوسرے عالم کے پاس اگر یہی شخص جائے گا اور وہ تعویز بنا دے گا اور لکھ دے گا کسی کاغذ میں اور اس میں اور واحد چیز لکھ کر اس کے گرد میں اگر لٹکا دے تو انکار نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کو پتا نہیں کہ کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے اور اگر کوئی انکار کرے گا تو کہتے پولا مولانا ہے تو یہ لکھ کر ہمیں دیے ہیں تو اس لیے بہت سے لوگ فرق نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے انسان شر تک پہنچ جاتا ہے یعنی اصل اگر انسان اسی پر اکتفا کرے تو یہ علماء اجازت دیتے ہیں لیکن اگر انسان اس سے زیادہ بڑھ جائے تو جو قول کہتے ہیں علماء جو کہتے ہیں جائز وہ بھی کہیں گے جائز نہیں یعنی اگر جیسا کہ آج کل کے مسلمان کے حال ہیں آپ دیکھو گے کسی کے پاس تاویز ہے آ کے دے دیں ان آخر میں کھول کے دکھائیں گے اگر کسی کو نہیں صحیح بات کرے اگر جیسا کہ ہے آپ یہ جو لوگ کالے دھاگم کیوں پہنتے ہیں اور انسان اگر کھول کے دیکھ لے تو اس میں صرف قرآن کے آیات نہیں ہیں میں تو پچاسوں کھول چکے ہیں اس میں حامی سین قاف یا کچھ حروف لکھتے ہیں مالک رازق کونے پہ لکھ دیتے پھر لکیریں کھیشیں گے پھر پیچھے سے جبریل اور جنات کے اور شیطان اور کچھ فرشتے کے نام بھی لکھتے ہیں تو اس میں قرآن کے ساتھ شرک بھی کیا گیا اور ایک بیوقوف جاہل کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو کھولنا نہیں کھول دو گے تو تمہاری حادت پوری نہیں ہوگی تو انسان کے دل دیکھو کتنا کمزور ہوتا ہے انسان یہ کہتا ہے اب کہ اگر ہم کھولیں گے تو یہ ہوگا نہیں کھولیں گے تو یہ بچائے گا تو دیکھیے اگر انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس میں اتفاق علماء میں کہ طرح تعویز اس طرح تعویذ حرام اس لیے میں نے بتایا کہ جو جائز قرار دیتے ہیں وہ کئی شرط پہ لگاتے ہیں ایک شرط یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو جائز کہتے ہیں کہ انسان عقیدہ رکھے کہ اللہ مالک ہے اور انسان جب بھی پہنے تو قرآن خالص ہو یا ذکر خالص ہو اگر انسان اس میں ایک پرسن سرک ملاتا ہے تو انسان شرک شرک کے مسائل پہ آ اس لیے اس سے بچنا چاہیے تو یہ پانچوتھا دلیل اور پانچواں دلیل یہ ہے عقلی دلیل ہے اب خود سوچو کہ ہم لوگ آج کل ہم لوگ کا کی حال کیا ہے کہ لوگ تاویزیں بنا کے کس کو پہناتے ہیں زیادہ تر کون پہنتے بڑے لوگ کے بچے لوگ بچے کو پہناتے ہیں بچے کے ہاتھ دیکھو گے چاہے گلے میں پہنائے ہیں اور کہتے قرآن ہے بغل میں پہنیں گے کمر میں پہنائیں گے کہ نہیں گاؤں میں گے تو اگر یہ قرآن شریف ہے اور قرآن کی آیات ہے تو آپ اگر گردن میں پہنا دے کہردن ٹھیک ہے ٹھیک تو نہیں ہے لیکن میں کہتے چلو تجاوز کریں گے لیکن یہ بازو میں کیوں پہنتے بو آتی ہے پسینہ آتی ہے کہ نہیں انسان بڑے انسان بھی پہنتا ہے تو یہ پہنا رہتا ہے اسی طرح انسان کمر میں جب پہنتا ہے تو یہ بچہ جب سوتا ہے لیٹتا ہے چاہے پیٹ کے بل یا پیٹھ کے بل جب سو اور پیشاب بھی کرتا ہے تو قرآن کی آیات کی توہین ہوتی کہ نہیں آپ جب پہنتے ہو تو بات روم اس کو اتار کے باتھ روم جاتے ہو نہیں بار بار جانا پڑتا کون اتارتا اور اتنے زور سے بابا لوگ باندھ دیتے ہیں کہ اس کو کھولنا بھی مشکل ہوتا ہے اسی لیے انسان وہ پہن کے چلے جاتا ہے یہ پہن کے انسان اپنے بیوی کے ساتھ ملتا ہے یہ پہن کے انسان سنی حال بھی چلے جاتا ہے یہ پہن کے انسان برائی کرنے کے لیے انسان نکل جاتا ہے تو پھر یہ قرآن کے یہی شان ہے آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے قرآن کو پوچھ گے تو اسی لیے اگر اس حالت ہے تو علماء کی اتفاق کی اس حالت میں حرام اور آج کل یہی ہوتا ہے آج کل جب کوئی بدماش آتا ہے بابا کے پاس ہم لوگ کے ملک میں تو بابا اور مولانا کبھی نہیں پوچھتا کہ تم کہاں جاتے ہو کس طرح پہنو گے کب پہنو گے وہ چکر میں رہتا کہ دے دو اور جتنا رقم ملے گا اتنا ہی اچھا بنائیں گے اس لیے لوگ اس میں بھی ترقی کر لی کاغذ میں کون سے کاغذ کون سے چمڑا کون سے کتنا لگے گا یہ بھی حساب کتاب ہوتے ہیں تو اسی لیے یہ قسم کے آپ دیکھیے کہ یہ اللہ سبحانہ اس کو بھی اللہ راضی کبھی نہیں ہوں گے کہ ان کے کلام پاک کو توہر کیا جائے تو اسی لیے جو پہنتا ہے یہ جو علماء کہتے کہ منع کرو شروع سے بند کر دو تو یہی ہے اور یہی آج کل لوگ قرآن سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں آپ دیکھو کہ انسان قرآن کبھی نہیں پڑھتا لیکن قرآن کی تو چاہتا ہے اس لیے ہم نے خود دیکھا نمب پڑھنے کے بعد فجر کے نماز پڑھ لیں گے بہت سے لوگ قرآن لے لیں گے پڑھیں گے نہیں قرآن لے, لے لیں گے اور سینہ پہ لگا لیں گے سر پہ لگائیں جب تک دعا کر رہے ہیں سر پہ رکھا یا سینے پہ اس کے بعد قرآن رکھ کے چلے گئے یہ قرآن کی یہی شان ہے قرآن اللہ پرماتے کا مبارکن یہ نازر کیا گیا تو دبر کرنے کے لیے اس طرح کرنے کے لیے نہیں ایک انسان قرآن لے کر آ کے دکان میں اوپر لٹکا دیتا ہے برکت کے لیے یہ قرآن تھوڑی کھیل ہے کہ آپ اس کو اس طرح لٹکا دو اس میں گرد و غبار ہے یا جیسا کہ ہم لوگ آج قرآن صرف وفات کے وقت کوئی قرآن خوانی کرنا ہے یا کبھی برکت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں اور پورے دن قرآن کو بھول جاتے ہیں تو اس طرح کرنا غلط ہے تو اس لیے علما جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے سے بھی کرنا منع ہے تو یہ زیادہ قریب ہے اور یہ زیادہ صحیح ہے اس کے بعد یعنی دو قسم کے ہوگئے ایک قسم جو قرآن کے آیات کے بغیر یا اللہ کے شرعی اذکار کے بغیر اگر کوئی تعویز پہنتا ہے یا لٹکاتا ہے تو یہ شرک ہے اور علماء میں اتفاق ہے دوسری قسم اگر قرآن کے ذریعے سے تو قرآن کے ذریعے سے یا جائز اذکار کے ذریعے سے تو علماء کے دو رائے کچھ علماء اجازت دیتے ہیں بشرط یہ کہ انسان اس کی اہمیت دے اور کیا ہے اس کے یعنی عزت دے اور خالص قرآن کے ہو یا اذکار کے ہوں اور اگر وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس میں تھوڑا سا شرک ملا گئے تو حرام ہو جاتا ہے اور بہت سے علماء اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ شرک کے ذریعہ ہے اس سے یعنی کے دروازہ کھل جاتا ہے تو کے اس میں عموماً لوگ توہین کرتے ہیں اور حدیثیں جس میں اللہ کے رسول نے روکی تفصیل اللہ کے رسول نہیں بتائیں اور اسی لیے کیونکہ اللہ کے کی رسول وسلم نے کبھی نہیں کی ہے نہ حکم دی ہے نہ کہ اللہ کے رسول وسلم کرتے تھے اللہ کے رسول کر سکتے تھے لیکن کہیں نہیں آتا کہ اللہ کے رسول نے کی ہے بلکہ اللہ کے رسول دعا پڑھ بڑھ کے اس طرح کرتے تھے حدیث میں جب کوئی صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے کہ اللہ کے رسول پیٹ کی شکایت ہے آنکھ کی شکایت ہے تو کبھی اللہ کے رسول نہیں کہتے چلو توویز لے لو پہن لو کبھی نہیں کہتے کہ اللہ کا رسول علاج بتاتے تھے کبھی کبھی اللہ کے رسول سب روحانی علاج کرتے تھے آیا پڑھ کے کچھ بھی تو اللہ کا رسول اس کے چہرے میں اللہ کے رسول پھونک دیتے تھے تو یہ جائز ہے یا تو اللہ کے رسول کوئی علاج بتاتے تھے کہ شہد کھالو لو علیہ کبر حبت سودا کلونجی کھالو لو کچھ اور قسم کے اللہ کا علاج بتاتے ہیں کہیں نہیں آتا کہ اللہ کے رسول نے یہ پہنائی یہ اس کو اجازت دی ہے اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ اس طرح کرنے والے کے کی کیا حکم بتا کے کہ دونوں صحیح نہیں اس سال کو بچنا چاہیے تو اس کا کیا حکم ہے اگر کوئی یہ بنا کے پہنتا ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہے اس میں تفصیل ضروری ہے پہلے یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ چیزیں پہنتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے کہ یہی ہمیں بچاتا ہے اور یہی ہمیں کیا ہے ہمیں حفاظت کرتا ہے اور اگر اس کو پہن لیں گے تو محفوظ رہیں گے اور اتاریں گے تو ہم نقصان پہنچیں گے تو یہ شرک اکبر ہے اور اکثر مسلمان کے ہی حال ہیں دس سال پہلے یا آٹھ سال نو سال پہلے کسی اسکول میں ہم نے پڑھائی تین سال تک پڑھائے اور اس میں بچے زیادہ تر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والے تھے اتنا بچے سب کے گلے میں کچھ نہ ہوتا تھا اکثر بچے نہیں جانتے بیوقوف تھے یعنی پہنایا جاتے کہتے کہ کیوں پہنے کہتے ابو نے پہنائے امی نے پہنائے ہے کیوں پہنائے کہتے پتا نہیں بس والدہ نے یہ کہیں کہ اگر اتار دوگے تو تم بیمار ہو جاؤ گے تو دیکھیے کس طرح بچے کو شیر کے اکبر سکھایا جاتا والدین تو جھوٹ کہیں گے بولیں گے جب کوئی پوچھتا ہم لوگ پوچھیں گے کیوں پہنا ہے کہتے یار ہم اللہ پر بھروسہ میں کرتا ہوں لیکن یہ اس میں پڑھ لیا اور علاج کی طرح میرے بھروسہ اللہ پر ہے لیکن بچے کو کیا سکھاتے ہیں کہ جب وہ اس کو توڑنا نہیں اتار دو گے تو خیریت نہیں ہے اتار دو گے تو مر جاؤ گے اتار دو گے تو مصیبت آئے گی بلکہ میں بتاتا ہوں کہ ایک دو بچے ایسے تھے کہ اتارنے کے بعد رونے لگے اور خوب رونے لگے پوری شروع سے آخر تک رونے لگے کہہ رہے کہ اب مصیبت آئے گی اب مصیبت آئے گی تو یہ بچے کو کون سکھایا اور بلکہ اس کے بڑے بھائی آ کے اس کو پٹائی کی اور مار دیا اور باپ، سے شکایت کریں گے جا کے شکایت کرو یہ بتا دو کہ کچھ نہیں ہونے والا اور بچے کو میں نے دکھایا کہ کچھ نہیں ہونے والا بہت سے بچے بلکہ خوش ہو جاتے تھے کہ اس کے مطلب والدے ہمیں دھوکہ دیتے تھے اور کچھ بچے بلکہ خود اتار کے آتے تھے لڑائی کر کے آتے تھے ایک عقیدہ بچے کو جب سکھا لو تو اس کے دل میں کس طرح بیٹھ جاتی ہے لیکن ہم لوگ آج کہتے ہیں میرا کیا دخل ہے جو پہنا گھر والے وہ لوگ ذمہ دار ہیں نہیں آپ سکھاؤ بچے کو عقیدہ سکھانا چاہے تو یہ ہمیں کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح بچے کو یہ سکھاتے اتار دو گے تو بیمار ہو جاؤ گے تو بچے کا عقیدہ کیا ہوگا کہ یہی ہمیں بچاتا بلکہ ایک بچہ پٹھان تھا ہمیں مثال دے رہا کہ جب بھی میں پہنتا ہوں تو صحیح رہتا اور جب بھی میں اتار دیتا ہوں تو میری یہ بیماری ہوتی وہ بیماری ہوتی سبحان اللہ تو میں نے کہا اس بار میں توڑ دیتا ہوں اور تجربہ کرو اور سبحان اللہ صحیح ہوا لیکن یہ والدین اکثر عموماً انسان بیمار نہیں رہتا لیکن شک و شبحات کے وجہ سے انسان بیمار رہتا ابھی یہ انسان جو پہن لیتا ہے کیا وہ بیمار نہیں ہوتا ہم لوگ کے ملک انڈیا پاکستان میں دیکھو کون صحیح سلامت سے تقریبا 90 بیمار ہے پہننے والے ایک نہیں دس پہننے والے کتنا دسوں پہنتے ہیں لیکن صحیح نہیں ہوتے کیونکہ اس سے کوئی دخل نہیں ہے اور اگر کبھی انسان پہن لیا اور صحیح ہوگے تو اس کا دخل نہیں ہے اللہ صبح تعالیٰ کبھی کبھی انسان کو فتنے میں ڈالنے کے لیے امتحان کے طور پر اللہ صحیح کر دیتے ہیں تو اتفاق ہو جاتا ہے تو اسی لیے انسان ایسی چیز پر عقیدہ نہ رکھے اگر انسان پہن لیتا اور عقیدہ رکھتا کہ یہی سب کچھ ہے اسی بہت سے نہانے کے وقت اتار اور نکلنے سے پہلے فورم پہن لیتے تاکہ محفوظ رہے اور اگر ایک دن بھول گئے تو شکچھ بات ہوتی ہے بچتے رہتے ہیں باہر آرام سے گاڑی چلائیں گے آرام سے کسی سے ملیں گے نہیں کیوں کیونکہ اصل علاج تو چھوٹ گئے تو یہ عقیدہ انسان کے شرک اکبر ہیں اس لیے بچنا چاہیے اگر دوسری حالت یہ ہے کہ اگر انسان پہنتا ہے اور عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ یہ کچھ کرنے والا نہیں یہ تو علاج کے ایک سبب ہے ایک علاج کا ایک طریقہ ہے اور حقیقت میں اس علاج کرنے والا اللہ یہ لوگ بتایا گے کہ بہت سے لوگ اس یہ شروع میں یہی نیت سے پہنتے ہیں بیٹا بیمار ہوا تو بھائی پہنانا چاہتے ہیں بہت سے لوگ روکتے ہیں بہت سے لوگ کہاں پہنا دو تو انسان آخری دل دبا کے کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں پہنا دوں گا لیکن میرا عقیدہ رہے گا کہ اللہ شفا دینے والے کچھ نہیں کرتا لیکن اگر انسان ایک بار پہن لیا اور دھیرے دھیرے یہ شرک اس کے دل میں پکا جب ہو جائے گا تو کچھ دن بعد بلکہ اس کے عقیدہ پختہ ہو جائے گا اس پر اور شرک کے اکبر میں آ جائے گا اگر انسان کی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ شفا دینے والا ہے اور یہ ایک ذریعہ ہے تو اس کو شرک کے کہیں گے شرک کے یعنی اکبر نہیں ہے لیکن انسان شرک کے اکبر تک کبھی بھی پہنچ سکتا ہے اور تیسری حالت یہ ہے کہ اگر انسان خالص آیات پہنتا ہے صرف آیات پہنتا ہے یا جیسا کہ سونے سے پہلے آیا اسکار نوم پہن لی یا تو انسان جیسا کہ باہر نکلنے کے وقت چھوٹا اور گاڑی میں لٹکا دیے یا تو جیب میں تو کہیں گے یہ چیز جب ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کو نشر اکبر کہیں گے نشر کے اثر اس کو کہیں گے یہ بدعت ہے تو فرق ہے تینوں میں بداعت یعنی یہ گناہ کام ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے تو تینوں میں فرق ہے اسی لیے جس کے گلے میں دیکھ لو آپ پوچھ لو کیوں پہنے ہیں اور دیکھ لو اگر اس میں قرآن کے آیات ہے تو آپ اس میں فوراً نہ کہو کہ تم مشرک ہو جیسا کہ بہت سے لوگ جوش میں آتے ہیں اور لڑائی کرتے بائک نجیارت سے آنا جانا نہیں انسان محبت سے سمجھا ہے اس کے پہلے یہ پوچھ لے جیسا کہ عموماً میں ایسے پوچھتا ہوں کہ بھئی اگر آپ اللہ انسان اگر پہنتا ہے اسے پہلے پور بلا لو کیا اللہ پر بھروسہ ہے کہ نہیں فوراً ہر ایک انسان چاہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا کہتے نہیں بلکہ اپنے جان سے بھی زیادہ اللہ پر بھروسہ اس طرح کہتا ہے تو اس کے بعد یہ پوچھو اچھا ٹھیک ہے یہ گلے میں کیا ہے تو بہانہ نکالنے لگتا نہیں میرا یہ مقصد تھا وہ مقصد تھا یہ توڑ دو ٹھیک ہے گھر میں جا کے توڑ دیں گے اور جو زیادہ ہمت والے وہ تو توڑ دیتا ہے کچھ لوگ ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور اکثر لوگ ہاتھ میں نہیں دیتے بنے کتنا لوگ کو توڑوائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم قسم سے ہم جلا دیں گے یہ کر دیں گے اور پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ اس کی کار رسی لمبی کر دی تاکہ اندر چھک جائے امام صاحب نہ دیکھ پائے تو اس لیے انسان کسی کس کو کس دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے جب یہ چیز اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے اور اللہ کے رسول نے بتا چکے اللہ کے رسول بتا چکے شرک ہے تو پھر اس طرح کرنا کیا ضرورت ہے یہ تقریباً تینوں احکام ہیں تو شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے اور اور زیادہ تر شرک اکبر ہے شر کا کم ہے اور سب سے کم یہ کہ جو خالص قرآن کی آیات لکھ کر کرتا ہے وہ سب سے کم یہ لوگ ہیں اسی لیے اس میں وہ لوگ کچھ اور ملا دیتے ہیں تو اگر ہم لوگ آج کل مسلمانوں کے جائزہ لیں تو دیکھو گے لوگ تین قسم کے ہیں جو پہنتے ہیں ایک قسم کے لوگ جو ہر دھاگا پہن لیتے ہیں تفصیلیں پوچھیں گے کہ صحیح کہ غلط یہ شرکیات کرتے ہیں جیسا کہ ابھی میں دکھا دیتا ہوں ایک چیز میں نے خطبہ جہاں دیا ہوں وہاں نماز کے بعد کوئی ملا تھا سوال جواب کرنے کے حالت میں تو یہ آدمی کے گلے میں ملا تھا اس میں یہ کون کے قسم ہے دیکھ رہا کہ نہیں یہ ہے یہ اس میں کتنا گرہ ہے تقریباً گیارہ ہے اب سوچئے کہ لوگ کس طرح پہنتے ہیں اس میں ہر گرہ پہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں بابا تو اس طرف نہیں کرتا ہر گرہ میں کچھ نہ کچھ پڑھ کے کہہ دیتا اور گیارہ عموماً وہ لوگ طاقت تعداد میں رکھتے ہیں اور عقیدہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ بات ہے اسی لیے یہ غلط ہے اللہ کے رسول قرآن کے کیا ہاتھ ہے تو ایسے ہی اگر کوئی اس طرح کرتا ہے چاہے یہ پہنتا ہے چاہے رسی پہنتا ہے چاہے کوئی بھی جو قرآن کے آیات میں ہی ہے تو اس سے توبہ کرنا چاہیے اور یہ اکبر اکثر عموماً اکبر شری اکبر ہے اور اس کے حل کیا ہے کہ انسان فوراً اتار دے بے بنا تردد کے انسان اتار دے اور اس کو کار دے جیسا کہ یہ ہے انسان آ کے کار دے تو اس کو کھول کے پھینک دے جلا دے اور بہتر کہ انسان جب یہ کھولے تو انسان معاوضات پڑھ پڑھ کے کھولے کھولے جیسا کہ اللہ کے رسول کی جب جادو کیا گیا تو اللہ کے رسول کھولنے کے وقت قلاب رب, رب فلق قلاد وناس پڑھتے گئے تو اس لیے اس کو کاٹنے کے لیے بہتر کہ انسان ہو سکتا ہے اس میں کہ جادو کیا گیا ہے تو انسان کے شر بھی اس میں جناتے کوئی پہ پہنچا سکتا ہے تو اس لیے بہتر ہی ایک انسان آئے تو کرسی پڑھ پڑھ کے اس میں پھینکا کرے لیکن توحبہ اس سے کرنا چاہیے یہ آپ گرہ دیکھو یہ گرہ کیوں لگاتے ہیں اللہ فرماتی قلعہ رب الفلق مشرما خلقا ساتھی فی الوقت اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تو اللہ پناہ مانگتا اس چیز سے کئی چیز ذکر کیا گیا ہے اللہ کے پناہ میں آتا ہوں شرنفا ساتھی نفاسات یعنی پھوکنے والی عورتیں جو ہوتی ہیں کس میں فی الوقت گرہوں میں یہ گرہ تو اللہ کے رسول جس چیز سے پناہ مانگنے کے حکم دیا گیا لوگ آج کل خود کرواتے ہیں تو یہ عقد ہے تو یہ ختم کرنے کے لیے میں ایک مثال ہے اگر کسی کے پاس اور ہے کسی کے پاس تاؤ سے تو لے آئے تو اسے ہمت کر کے توبہ کر کے دیت کر لو جس کے پاس ہے وہ نکالے اس کو کھول کے میں دکھانا چاہتا ہوں کہ اس میں قرآن کی خالص آئے آپ نہیں ہیں. جیسا کی تیسرے حالت بیان کرے گی تو پہلے قسم اگر خالص اس طرح ہے تو اس کو پہننا شرک اکبر ہے اگر عقیدہ کوئی رکھتا ہے کہ اس میں فائدہ ہے اور اگر عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ دینے والا ہے لیکن یہ کچھ نہیں ایک سبب علاج کی طرح ہو سکتا ہے تو شرک کے اثر ہے اور اس کا علاج کیا ہے کہ سر کو کاٹ دے توڑ دے جلا دے ختم کر دے اور اس پر تاکہ وہ ختم ہو جائے اپنے پاس نہ رکھے دوسری, دوسری قسم جو لوگ کے پاس ہے وہ قرآن کے آیات خالص قرآن کے آیات اور ہوتے ہیں کچھ یہ کم لوگ ہیں سفر کے وقت قرآن چھوٹا لے لیا آج کل بکتا ہے دکان لوگ کتنا چھوٹا اور مزین رہتا اور اس میں سلسلہ بھی رہتا گاڑی میں لٹکا دو اور جیب میں بہت پہلے ہم لوگ بچپن میں دیکھا گا... قرآن لٹکا ہے. تو کہتے ہیں ماشاء اللہ کتنا نیک سال انسان ہے لیکن اس کو 10 سال بعد دیکھے وہ اپنی حالت میں تو یہ حقیقت میں اللہ کے لیے نہیں کی یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسی لیے بہت سے لوگ اب دیکھو کہ قرآن کے گاڑی گاڑی میں پیچھے جب اللہ کے نام آیات لکھتے ہیں وہ تھوڑی اللہ سے بہت محبت سے تو لکھتے ہیں وہ صرف اپنے گاڑی بچانے کے لیے لکھتے ہیں احفظ اللہ کہ اذکر اللہ اللہ مسلم علامہ محمدیہ کی طرف ایک پڑھنے سے نظر نہیں لگتی تو یہ اپنے گاڑی بچانے کے چکر میں نا کہ اللہ کو آپ کو یاد دلوانا چاہتے کہ اللہ سے اللہ کو یاد کرو اکثر لوگ یہی کرتے ہیں تو اسی لیے اگر قرآن کے ذریعے سے کوئی کوئی چیز میں لکھ کر پہنتا ہے چاہے گاڑی میں چاہے اپنے بدن پہ چاہے گھروں میں تو وہ اس کو شرک اگر خالص قرآن یا خارض اذکار ہے تو پھر یہ شرک نہیں کہیں گے تو اس کو کہیں گے کہ سنت کے خلاف ہے اور بدعت میں آ سکتے ہیں اللہ کہ اگر کوئی اذکار لکھ دیتا ہے تاکہ لوگ سیکھیں تو ٹھیک ہے جیسا کہ مسجد میں اس میں اذکار لکھا ہوا کہ نہیں نماز کے بعد جو اذکار ہے اس میں لٹکا آیا گیا برکت کے لیے نہیں اس کیوں لٹکایا گیا تاکہ جس کو یاد نہیں وہ آ کے پڑھ لے گھر میں انسان لٹکا دیتا قرآن کے آئر جیسا کہ لٹکا دیتا ہے اس وجہ سے تاکہ بچے بار بار انسان پڑھ پڑھ کے اس کو یاد ہو جائے انسان گھر میں اذکار اور صبح المساں صبح اور شام کے جو اذکار وہ بھی لٹکا دے تاکہ انسان جب پڑھ پڑھ کے تاکہ صبح اور شام جب پڑھے تو وہ کیا ہے اس کو یاد ہو جائے نہ کہ کی برکت کے لیے فرق ہے دونوں پر. اسی طرح بہت سے لوگ گھروں میں جو لٹکاتے ہیں آیا تو بھی تو کہیں گے. اس میں کوئی ثابت نہیں ہے اسی لیے انسان سے لوگ چاروں ہوتے کہ نہ اکثر لوگ کل یہ کہاں سے آیا قدیر نظر سے بچانے کے لیے کہیں گے تو کہاں سے یہ آیا کہ یہ اس طرح کرو اللہ کے رسول کے کہیں نہیں ثابت ہے اگر ہوتا تو اللہ کے رسول ضرور کرتے لیکن تعلیم کے لیے جائز ہے جیسا کہ صحاب کرام کرتے تھے کچھ صحاب کرام جو قرآن نازل ہوتا تھا تو یاد کرنے کے لیے وہ لوگ اپنے چمڑوں میں یا دیواروں پہ لکھ دیتے تھے اپنے گھر میں یاد کرنے کے لیے پھر جب قرآن جمع کیا گیا حضرت ابو بکر کے زمانے تو سارے صحاب کرام وہ ٹکڑے وہ کپڑے جس میں وہ لوگ لکھے تھے وہ حضرت ابو بکر کے پاس لائے آئے تاکہ کیا ہے اس کو جمع کیا جائے تو یہ دوسری حالت ہے لیکن اس کا حل یہ کہ انسان ہٹا دے بہتر ہے ورنہ دھیرے دھیرے انسان شر تک بھی پہنچ سکتا ہے کیونکہ انسان کی عادت ہے جب جہالت ہوتی تو انسان کرتا ہے آج جیسے کہ ہوتا ہے کہ انسان قرآن کی ایک کاغذ میں لکھ کر لگا دی تو کل کالے میں لکھے گا تیسرے دن کچھ اور نشانات بنائے گا کہ تیر لگائے گا کہ جس کے دل جو دیکھے تو اس کے دل میں وہ دل مجروح ہو جائے لکھنے والے لکھتے ہیں اور تیسرا یہ ہے تیسرے قسم جو آج کل زیادہ منتشر مسلمانوں میں کیا ہے پہلے والا بہت ہے اور تیسرا والا کہ لوگ شرکیات دھاگے لاتے ہیں لیکن اس میں قرآن تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے کہ حالات ہے اور یہ ہم لوگ کے درمیان ہے شرک والے نہیں ہم لوگ کے جو اپنے آپ کو دعوی کرتے ہیں کہ ہم لوگ صحیح عقیدے میں ہیں مذہب تو نہیں لینا چاہتے کسی کے لیکن ہم لوگ کے درمیان موجود ہے کہ عوام لوگ جو اچھے لوگ ہیں جو شرک بھی نہیں کرتے درگاہوں میں بھی نہیں جاتے ہیں لیکن اس میں پھنسے ہوئے ہیں اس لیے آپ دیکھو گے اکثر لوگ یہ سینے پہ یہ ہے تو اس سے جب کہو کہ کھول دو کہتے نہیں کھولیں گے تو اس کے مطلب اس میں راز ہے اگر کوئی بابا آپ کے لیے کوئی لکھ کر دے دیتا اور کہ نہیں کھولنا تو آپ کو نبے سو پرسنٹ ہونا چاہیے کہ اس میں شرکی آتے کیوں کہ اگر قرآن کی آیات ہے تو قرآن کی آیات کو کیوں چھپاتے ہیں اس لیے اگر آیات ہیں تو دکھاؤ اور بتایا گیا کہ اگر آیات ہے تو معاملہ ہلکا ہوتا ہے اگر اس سے بچنا بھی چاہیے تو پڑھنا چاہیے پڑھنے میں برکت ہے تو اکثر لوگ جو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں دھاگے اس طرح لاتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں اس میں کیوں غلط ہم لوگ کہتے ہیں آج کل جو لوگ پہنچے کسی کے گردے میں ہے بھائی اگر کسی کے پاس ہے تو دے دائی اس میں کوئی عیب نہیں ہے ارے بھائی ہوگا لیکن کوئی نہیں نکالے گا دیکھیے یہ جو ہوتا ہے آپ دیکھیے کس میں لکھتے ہیں کالا دھاگا ہوتا ہے پہلی غلطی اسی لیے میں کہتا ہوں غلط ہے دیکھیے پہلی بار جب لکھتے ہیں اسے ہم لوگ کے درمیان جو مشرک نہیں جو اپنے لکھتے قرآن کے آئے بھی جو دعویٰ کرتے لکھتے ہیں آپ دیکھ لو اس میں کئی باتیں پتا چلتا کہ غلط ہے پہلی چیز یہ کہ کالا دھاگا لکھتے ہیں اگر اگر آپ کسی بابا کا تجربہ کر لو جو لکھنے والے کے پاس چلے جاؤ اسے کہتے مولانا آپ میرے لیے سفید دھاگم لکھ دو تو کیا کہے گا کہ میرے پاس نہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ استعمال نہیں کرتے اور عقیدہ نہیں ہے بلکہ وہ تعجب سے آپ کو دیکھے گا کہ سفید دھاگم کیا کرو گے تو کالا دھاگہ ضرور ہوتا تو اس کے مطلب عقیدہ اس کلر میں ہوتا ہے صحیح کہ نہیں یہ پہلے دوسری بات یہ کہ جو لوگ لکھتے ہیں جو لوگ لکھتے ہیں حتیٰ کہ جو کپڑے ہوتے ہیں یا چمڑے ہوتے کالے ہوتے ہیں کیوں کالے رکھتے ہو تیسری بات یہ ہے کہ اس کو کیوں نہیں کھلواتے ہو اور اوپر سے موم سے بند کرتے ہیں اس میں بھی عقیدہ اور چوتھی یہ ہے کہ اس میں کچھ کھولو تو دیکھو اس میں چھوٹے چھوٹے پتھرے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹی کچھ چیزیں ہوتی ہیں یا کچھ بخور یا لکڑی یا کچھ بھی اس میں عقیدہ رکھ کر اس میں بند, بند کرتے ہیں اس لیے اتنا موٹا رہتا ہے آپ دیکھو گے جو, جو زیادہ مشہور ہوتا ہے اور زیادہ ڈرتا ہے بڑا اتنا پہنتا ہے صحیح کی نہیں اور کچھ لوگ ایک نہیں دو تین چار پہنتے ہیں کچھ لوگ ایک آدمی کے گردن میں میں نے دیکھا چار یا تین چار ہے اور کبھی ہاف آستین پہن کے آئے تو اس میں بھی تین چار ہے آپ کے وزن میں اسی تین چار کلو بڑھ گئے تو اس لیے انسان یہ اگر یہ جائز ہوتا تو ٹھیک ہے لیکن اس طرح اور اس کے اندر کیا ہے اگر یہ شرک بھی نہ ہوتا تو یہ اس کو کیوں کہتے کہ کھولنا نہیں اگر یہ تم عقین کے ساتھ کہتے ہو کہ اللہ کے کلام میں پاک ہے تو کھولو جس طرح ہم لوگ جھاڑپو میں کیا بتائیں دم میں کیا بتائیں شروع میں جو شرعی جائز ہے تی شرط کے الفاظ سے ہو دوسرے شرط اگر قرآن حدیث نہیں تو انسان کوئی بھی دعا پڑھے لیکن واضح الفاظ میں سامنے والے سمجھ لیں بیمار آپ کے پاس ہے کہ میرا علاج کر دو تو اب, آب تو دعا پڑھو جو اس کو سمجھ میں آئے تو یہ بھی اسی میں ہے کہ جب آپ ہمیں کچھ پہناؤ تو اس کو دکھاؤ لیکن پہننا بتا کہ کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے اور یہ لوگ اپنے شرک چھپانے کے لیے کرتے ہیں اور آخری بات یہ کہ اگر اس کو کھولو پھر میں کہتا ہوں اگر کسی کے پاس ہے تو دکھا دے میرے پاس کہیںچی ہے میں نے لائے تیاری کی لیکن کوئی نہیں لاتا اگر اگلے بار کوئی لیا تو ٹھیک تو یہ اس کو کھولو اس میں آپ دیکھو گے کہ اللہ کے کلام میں پاک دس پرسنٹ ہوگا بس اور وہ لکھے وہ خود لکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ شخص بات روم میں جاتا ہے اسی لیے کیا کرتے ہیں فرآن کے اللہ مالک الملک یا رزاق یا کریم یا علیم جیسا کہ دکان برکت کے لیے لوگ لکھتے ہیں یہ بھی غلط ہے اسی طرح لوگ الگ الگ چیز لکھتے ہیں اور مین چیز یہ نہیں مین چیز یہ ہے کہ آگے پیچھے دیکھ لو میں لکیریں کھینچیں گے اس میں کچھ الفاظ بھی لکھیں گے کچھ چیز چھاپتے ہیں آپ کو پتہ نہیں یہ کون چیز کی نشانی ہے یہ سب ساری چیزیں اگرچہ بھی قرآن خالص ہو لیکن یہ چیز اگر مل گئی تو شرک ہو گئے اور انسان شرک میں کشر کے دائرے میں آ یہ تقریباً یہی خلاصہ ہوا کہ رقیہ رقا اور تمام کہ اقسام بتایا گے کہ رکا رکیا جھاڑ پھونک ہے جو پچھلے درس میں دو قسم ہے ایک قسم جو شرک ہے اور وہ جو نہیں پہلے قسم جو جائز ہے وہ اگر قرآن قرآن کریم کے آیات ہو یا حدیث ہے یا اذکار جو جائز طریقے سے کوئی بھی دعا انسان اگر یاد نہیں تو کوئی بھی دعا واضح الفاظ سے اور صحیح طریقے سے پڑھے جو ثابت ہے یا جو اس کے معنی کے قریب ہے وہ جائز ہے اور دوسرے قسم یہ ہے اور شرق اس میں یہ بتائیں گے کہ اللہ سے عقیدہ رکھے اور لال چھپا دینے والے اور دوسرا قسم جھاڑ پھونک میں اور دم میں حرام ہے جو یہ شرعی کے خلاف ہے جیسے کہ شرک ہو بدعات ہے خرافات ہے یہ غلط عقیدہ ہے اور یہ جو دم کے مسئلہ یہ تعویذ کے مسئلہ ہے دو بھی قسم ہے اور دونوں قسم صحیح نہیں ہے پہلا قسم شرک ہے شرک اصغر اور اکثر تو شرک اکبر تک انسان پہنچتا ہے اور دوسرے قسم جو صرف آیات سے ہیں وہ شرک نہیں کہیں گے اور اس کو اکبر آسان نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے کہیں گے یہ ایک گناہ ہے اور یہ بدعت ہے سنت کے خلاف ہے اور اللہ سبادہ اس میں شفانے نے رکھی ہے اللہ سبادہ جو شفاہ رکھی ہے وہ بتا چکے ہیں جیسا کہ پچھلے درس میں شروع بتایا گیا ہے کہ جو علاج ہے دو قسم ہے جو ایک ثابت ہے قرآن سے جو شرعید اس کو کہتے ہیں اور جو قرآن سے ثابت نہیں لیکن تجربہ سے پتا ہے اکثر لوگ جب بھی کرتے تو یہ صحیح ہوتا ہے تو یہ جائز ہے جیسا کہ شرعان بتائے گا کہ دو قسم شرعی جو اسلامی ہے دو طرف ایک ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ علاج بتائے جیسا کہ شہد میں ہے کلونجی میں ہے اور بہت ساری چیزوں میں ہے اور ایک دوسرے قسم جو اللہ کے رسول کے بتائے کہ روحانی علاج قرآن کے ذریعے سے جو ذکر اذکار کے ذریعے سے اور جو قدری ہیں جو بھی انسان جو بھی دوا استعمال کرتا ہے علاج کے لیے اور اس کا اثر ظاہر ہوتا تو جائز ہے لیکن جو ظاہر نہیں ہوتا تو اس سے بچنا چاہیے اور بتائے گا کہ جھاڑ پھونک دم جو پہلے قسم جو جائز ہے وہ روحانی علاج میں ہے اور یہ جائز ہے اور جو دوسری قسم جو بغیر آیات کے ہیں وہ غیر شرعی بتائے گا جو محرم علاج ہے دو قسم ہے ایک یہ جو خود بخود اللہ سب ادوات ادواد کہ حرام ہے جیسا کہ شراب سے یا گندگی سے علاج کرنا حرام ہے اور دوسرا جیسا کہ یہ شیطان کے وساوز سے یا جادو کے ذریعے سے یہ اس قسم اور جھاڑ پونک یہ, یہ دم یہ تاویز یہ غیر جائز طریقوں میں آتا ہے اسی طرح آج کل جو لوگ پہنتے ہیں یہ جو لوگ پہنتے کہتے پتا نہیں بلڈ پریشر کے لیے کہ اس کو کیا کہتے ہیں ہم حقیقت اس کو نہیں جانتے ہیں لیکن میں جتنا پتا جانتا ہوں اتنا جانتا ہوں کہ اکثر علما جو برا سخیر بالعلم اور جو جانتے ہیں اس کو روکتے ہیں اور کہتے اس میں پاقا جو علاج پاقا کہتے ہیں اکثر علماء کہتے ہیں اس کو کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ وہ بھی قدر ہی نہیں ہے وہ ظاہر اس کے علاج نہیں ہے صرف یورپ والے نے اس کو بتا دی کہ ہاں ہوتا ہے اور ہم لوگ صرف آنکھ بند کر کے اس کے تقلید میں ہیں اب دیکھو کہ اکثر لوگ کے ہاتھ میں ہیں جب روکو تو کہتے یار وہ لوگ بتاتے کہ پہن لو تو مفید ہے پندرہ بیس درہم کے یا کچھ مہنگے بھی ہوتے ہیں اگر وہ علاج ثابت ہے علماء شرعی بتاتے کہ صحیح نہیں تو اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ وہ شرعی علاج نہیں ہے اللہ سے تو آ اللہ سبحانہ تو ہم لوگ کو ہدایت دے اور شرک خرافات سے ہم لوگ کو محفوظ رکھے صلی اللہ علیہ محمد بھائی علی علی کسی کے پاس ہے تو